السلام اللہ و رحمۃ الرحمۃ اللہ صحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت سکن میں موجود تمام خاران نگرامی کو سماسن سلام عرض کرتا ہوں کرتے ہیں اور تمام سامین خہران کو بھی سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی ہمارا فکر فت کا سلسلہ درس بابو سلاد درس نمبر بارہ اور سفر نمبر چونتیس سے سفر نمبر چونتیس کا آخری پیراگراف سے شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے بحث ہمارا قبلے کے بارے میں تھا اگر کسی کو قبلے کا رخ پتا نہ ہو تو پھر لوگوں سے پوچھیں پوچھنا ممکن ہے تو ہو کسی مسافر سے یا اس علاقے میں کسی آبادی میں تو لوگوں سے پوچھیں آپ سفر کر رہا ہو یا کوئی مزید نظر آئے یا کوئی قبرستان نظر آئے ان طرقوں سے آپ کر لے کا یا سورج دن ہو صورت طلوع ہو تو اس کے سائے سے مختلف طرقوں سے آپ قبل کا رخ پتہ کر سکتے ہیں جو پتہ کر کے نماز پڑھیں لیکن <تصفح> <جن> آپ نے <تصفح> بعد میں آپ نے تب ہوتا کر کے پڑھا پھر بعد میں اگر قبلہ کا رخ غلط ثابت ہوا جس طرح آپ نے نماز پڑھ لیا تھا جس طرح رخ کر کے <تصفح> پھر بعد میں اچھا وقت اگر باقی ہو تو فرمایا جو ہے اب دوبارہ نماز پڑھیں اگر وقت ختم ہو گیا تو وہی سابقہ نماز آپ کا صحیح ہوگا کیونکہ آپ نے جتنا خود ہو سکا تھا کوشش کر کے قبلہ معلوم کرنے کوشش کر کے پڑھ لیا تھا اسی سلسلے میں اسی باعث کو آگے لے جاؤں سے فرماتے ہیں یم بغل علم وہ شخص جو قبلے کے بارے میں پریشان ہیں کون سی جہت پہ نماز پڑھنا ہے اس نے بارہ اپنے اشتہاد سے کوشش سے ایک اور ایک جہت اس کو مل گیا دماغ میں آیا بھیا یہ قبلہ ہو سکتی ہے یا شائے کی مدد سے سورج کی مدد سے یا کسی کے بتانے سے یا قبرستان و قبر کے ذریعے محراب کے آپ نے کسی بھی طریقے سے کو پتہ چل نہیں آپ کے ذہن اس بات پر مائل ہوا کہ قبلہ یہ جہت ہوگا ہاں جی تو جب ایک جہت رخ متعین ہونے کے بعد فرماتے ہیں آپ اس دارا پوری توجہ سے ان انشاءاللہ اللہ قبلہ یہی ہوگا بول کر ہاں آپ اس طرف رخ کریں اور دل میں یہ دعا پڑھیں کہ فنما طب الحسم وش اللہ جس طرح بھی تم لوگ رخ کرو گے اللہ اسی طرف ہے یہ جو ہے ذہن میں یہ دماغ میں یہ بات عادت پڑھنے کے بعد جس طرح یاد چونکہ یہ قرآن عیات ہے اللہ فرماتے ہیں جس طرح بھی تم لوگ رخ کرو گے اللہ اسی طرف ہے اللہ کی رضا اسی طرف ہے اس مبارک آاد کو پڑھنے کے بعد شاستی فرماتے ہیں پھر نماز کے اندر دوبارہ آپ کا ذہن میں قبلے کے بارے میں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے بس انشاءاللہ یہی ہوگا بول کے آپ نے تقبیر پڑھنا اور اپنے نماز کو کلیئر کرنا ہے یہی ہیں ویم بغیر آپ کو چاہیے دل ویم بغیر چاہے دل پر قبلے کے بارے میں پریشان شاخ کو اذا توجہ جب اس نے ایک طرف رخ کر لیں بل اشتہاد اپنے کوشش سے جہت معلوم کر کے الاجہت کسی بھی ایک جہاد کی طرف ہو اس نے کوشش کر کے نماز سے رخ کر لیا تو پھر اس کو چاہے اللہ یا تشو قلب ہو اس کا دل پھر متشاوی سے نہ ہو جائے اس کا دل پھر تشویش کا شکار نہ ہو جائیں تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں بلکہ وہ یہ سب ہو اور بلکہ اس کا دل اسی جہاد کی طرف ثابت ہو یعنی وہ انشاءاللہ شاء بس یہی ہے بول کے دین میں خود کو مطمئن کرائیں بھائی قلع اور دل میں یہ دعا بھی پڑھنی آیت بھی فیقل بھی اپنے دل میں یہ قرآن آیت ہے فین اللہ فرمان فائنمۃول جس طرف بھی تم رخ کرو گے فسماں اسی طرح وش اللہ اللہ کے رضا ہے اللہ اسی طرف ہے اللہ چونکہ کائنات پہ محیط ہے تو تم جس طرح بھی رخ کرو گے اللہ اسی طرح ہے یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو آ کے ادامہ دیں اور حرمتیں یہی آیت پڑھیں وحیاء جو کا بط الحقیقہ کا و حقیقہ یہی ہے یعنی اللہ خود ہے اللہ کی طرف رخ کرنے کا بہ حقیقہ ہے اور اللہ تو ہر طرف محیط تھے۔ لہٰذا جو اللہ نے جس طرح رخ کرنے کا حقیقی حکم دیا تھا اپنے کوشش سے کو جو رخ مل گیا اسی طرح رخ کریں اور پھر اس حایت کو پڑھیں دوبارہ ذہن میں کوئی ٹینشن پیدا نہ کریں تشویش اور شک و شبعات کا شکار نہ ہو جائیں بلکہ دل میں یہی سوچیں انشاءاللہ شاء یہی قبلہ ہے فرماتے ہیں پھر نماز کو پڑھیں پھر بیچ میں بی پھر بی دوبارہ بار بار شک شبہ کا شکار نہ ہو جائیں نماز کے اندر لانور کیونکہ شان ہے کہ لا صلاح نماز کامل نماز نہیں ہے الا بھی حضور القلب حضور قلب کے بغیر نماز جب آپ پڑھیں گے پوری توجہ سے پڑھنا چاہیے اب نماز کے اندر آپ کو قبلے کے بارے میں تشویش کا شکار اور مسلسل تجاذب کا شکار ہے تو آپ کو حضور قلب نہیں ہوگا تو اس طرح یہ ہے کہ اہم شرط جو ہے نماز کی جو روح ہے وہ وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا آپ کے نماز سے لہذا فرمایا جو آپ اپنی اشیات سے جو روح آپ کو مل گیا اسی طرح آپ پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ کے ابلا یہی ہوگا بول کر شعایت کے تلاوت کر کے فصل میں ہاں جی خدایا جس طرح میں روح کروں تو ہر طرف ہے بول کر جو ہے اپنی زبان میں پڑھ بھی سکتے اگر یہ عربی یاد نہ رہے تو پھر اللہ ابر پڑھ کے نماز شروع کریں اور نماز کے اندر دوبارہ آپ ٹینشن کا شکار نہ ہو جائیں پھر حرمائے فبادۃ تقبیر الحرام اب نیت پڑھ لیا آج اللہ اکبر تقبیر الحرام بھی پڑھ لیا نیت کے بعد تو اس تقبیر الحرام پڑھنے کے بعد لایہ جوز ہو پھر آپ کے لیے جائز الاشتہ دو پھر کوشش کرنا قبل کے لیے ہاں نماز کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر سایہ ڈھونڈیں سامنے کوئی صورت کوئی چیز کسی سے پوچھنے کی کوشش کریں نہ آپ جائز دیں اب آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اپنے نماز کو آگے ادھامہ دینا ہے لیکن لاکن ان تجا کرنا لیکن اگر آپ کو یقین ہو جائے آپ نماز کے اندر ہے لیکن آٹومیٹکلی یقین ہو جائے بھی سبب من لاسباب کسی بھی سبب سے مثلا کیا ہو سکتا ہے آپ نماز میں تھا آپ نے ایک طرف کے نماز پڑھے تھے اتنے میں ایک بچے نے آ کے بولا تھوڑا سا تمیز والا کہا آپ مثلا جو ہے باجیت قبلہ اس طرح نہیں آپ تھوڑا سا دائیں طرف موڑے تو تو پھر اس طرح میں پھر آپ کو اس کے طرح جیسا وہ بچہ کہہ رہے ہیں آپ کو اس طرح رخ کرنا ہوگا آپ کو تھوڑا موڑنا ہوگا جیسا وہ بتا رہے ہیں ہاں جی تو پھر جو ہے کسی بھی سبب سے آپ کو یقین ہو جائے تحقو القبلہ قبلے کے متحقق ہونے کا پھر اصلاح نماز کے دوران جیسے میں نے آپ کو مثال دیا بچے نے بول دیا باجی قبلہ اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے اس طرح یہ آپ کو پہلے صاف تھا سورج جو ہے زیر بادل تھا ابھی سورج طلوع ہو گیا تو آپ کو اسی سایہ سے آپ کو آرام سے سمجھ میں آ گیا بھائی ظہر کے ٹائم پہ سایہ کی طرف ہوتی ہیں اس سایہ سے آپ آرام سے سمجھ میں آ جائے تو اسے طریقے سے کسی بھی طریقے سے آپ کو ہاں جی بظاہر کے متحق ہونے کا آپ کو یقین ہو جائیں تو اس طرح میں کیا حکم ہے یا جو تحول علیہ جائے سے آپ نماز کے اندر اس کی طرف رخ کریں اس جہد کی طرف جو آپ کو نماز کے اندر اس قبل اس طرح ہونے کا آپ کو یقین ہو رہا جیسے ایک بچے نے بتایا جائے قبل حصہ ہے تو اس طرح آپ نے رخ کر لیا پھر اب یہ جو نماز آپ نے اس کا کچھ ایسا قبل کی طرف پڑھ لیا کچھ ایسا کسی اور جہد کی طرف پڑھ لیا ہے اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں والناف افضل اس نماز کو اصل نو پڑھنا افضل ہے اگر اسی پر ٹیم کم نہیں فرصت نہیں اس پر اتفاق کریں تو بھی آپ کے لیے واجب ادا ہو جائے گا لیکن اس کا دوبارہ پڑھنا افضل ہے اور جو, جو, جو تحاول ہو پھر فرماتے ہیں ابھی ایک بچے نے آپ سے بولا باجی قبلہ اس طرح سے آپ دائیں طرف تھوڑا موڑ تو آپ نے موڑ کے نماز پڑھ لیا اس طرح پڑھ لیا ابھی ایک ہی رقند ختم ہو گیا تھا <تصفح> <تصفح> مثلا دو رقند ہو گیا پھر اس گھر کا مثلاً یا کوئی بڑا آدمی آ کے بولا عمر والا اس نے کہا بھاجی قبلہ جو ہے تھوڑا سا آپ اور دائیں طرف موڑو مثلاً آپ بائیں طرف موڑو آپ کا قبلہ صحیح نہیں ہوا ہے تو وہ یقینی بات ہے پہلے بچے نے بولا تھا بھی بڑے نے بولا تو بڑے کی بات زیادہ معتبر ہے تو اس طرح فرماتی شخصیت و یجو جو اور آپ کو پھر تحاول یعنی رخ پہننا رخ بدلنا جائز سے بھی اشتہار انسانی دوسری کوشش سے بھی پھر آسنا یا نماز کے دوران اس کی صورت یہی بنا آپ کو مثال دے دی دیجیے کہ بڑا آدمی بولتے باجو کبلا تھوڑا سا آپ دائیں طرف اور اور موڑو مثلا بچے نے بولا تھا تھوڑا موڑا تھا بڑا آگے بولے تھوڑا سا اور آپ دائیں طرف موڑو یا بائیں طرف موڑو تھوڑا سا رخ پھیلاؤ تو ان بڑے کے کی کہنے پر آپ کو رخ کو تھوڑا سا اور چینج کر سکتے نماز کے اندر لیکن اس نماز کا جیسے کہ پہلے میں بتائے دوبارہ پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس کا کچھ ایسا قبلے طرح واقع ہوا ہے کچھ طرح واقع نہیں ہوئے اس لیے اس نماز کا دوبارہ پڑھنا افضل ہے ہاں جی لیکن اگر وقت کی کمی کی وجہ سے کسی نے نہیں پڑھا تو اس کے واجب ادا ہو جاتے ہیں لیکن دوبارہ پڑھنا افضل ہے کیونکہ قبل کی طرف رخ کرنا اور شرط ہے اس وجہ سے بس یہاں سے یہ قبلے کے بات جو ہے ہاں جی تاخیر ہو آپ کو بہت اپنی کوشش سے ایک طرح رخ کریں پھر نماز کے بیچ میں بچے نے بولا تھوڑا سا تمیز والا یہ رخ چینج کر آپ نے رخ چینج کیا پھر اسی نماز کے اندر کوئی اور بڑے آدمی نے بولا ہاں جی صاحب تمیز نے بولا کہ بھائی آپ تھوڑا سا رخ ہوا اس طرح کرو تو آپ نے اس طرح کر لیا تو یہ طرح آپ نے اپنے نماز کو تو پڑھ لیا جیسے فرماتے ہیں لیکن اس طرح کے امور سے قبلے کا صحیح رخ معلوم نہیں ہوتا ہے لہذا شا فرماتے ہیں اس کے لیے جو ہے پھر قبلے کے صحیح رخ معلوم کرنے کے لیے ہاں جی قدیم ریاضیات میں ہاں جی علمی ریاضی میں ایک علمی طریقہ جس کو دائرہ ہندیہ بولتے ہیں وہ ایک بہت شاہ سینشرا ہے ریاضی کا فارمولہ ہے یہ ریاضیات سے لیا گیا ہے قدیم اس کو دائرۂ ہندیہ کے نام سے اس دائرۂ ہندیہ کے ذریعے سے از اور اول وقت بھی پتہ چل جاتا ہے زہر تھوڑا این زوال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور ساتھ ہی جو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں قبلے کی جہت بھی معلوم ہو جاتی ہے <تصفح> البتہ اس کے لیے سورج جو ہے طلوع ہونا شرط ہے سورج زیر بادل ہو تو یہ دائرۂ ہندیہ وہاں کامیاب نہیں ہے دارندے سے صاحب کچھ پتہ نہیں کر سکیں گے لیکن سورج طلوع ہو تو دارندے سے آپ اس وعدہ کر سکیں گے لیکن یہ دار ہندے والے بحث جو ہے چونکہ وہ جب تک سامنے نہ ہو بندہ اور سامنے کاپی پر یا بورڈ پر اس کو حل کرنے والے ریاضی کا فارمولہ ہے اور اس بات میں چونکہ وہ قبلہ نما بھی آ چکا قبلہ نما والے جا بھی آ چکا ہے تو ان کے ہوتے ہوئے ابھی اس بحث کو پڑھنے کی ضرورت ہم لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں پڑھانے کی کیونکہ اس وجہ سے ہم اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں پھر آگے ہم دوسرے بعد جو نماز کے دوسرے جو لازمی شرائط ارکان ہے اس بعض کو ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تو شاید یہاں فرماتے ہیں جو ابھی جو ہے فرمایا وہ البیان ہاں جی یہ ہم نے قبلے کے بارے میں بھئی اگر خطا ہو جائے اپنے اشتہاط سے کے کو بتانے سے تو یوں رو رخ کرو یوں رخ کرو پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھو افضل ہے یہ باتیں ہو گیا اب عالف فرماتے وہ حاضل بیان ان باتوں سے لمطۂ قبلہ قبلہ حقیقی معنی میں ثابت نہیں ہو پاتا ولا اولو ہے زوال نہ زوال کا پہلا سائے کا پتہ چل جاتا ہے کہ زوال زہر کے ڈمبے ہوا یا نہیں ہوا اس فرماتیں فلاب الازمی ہیں مین دائرۃ الحندیاتی جو کہ علم ریاضی کا ایک طرقہ ہے دائرۂ ہندیہ پڑھیں ہم طور پر جیومیٹری میں ہی پڑھائے جائیں گے پھر معروف اول وقت میں بھی اول وقت کو معلوم کرنے کے لیے صلات ظہر ظہر کے نماز میں وسم دل اور قبلے کی جہت کو معلوم کرنے کے لیے بھی لِل اسلام تمام مسلمانوں کو ہل بلا دلباعی ان علاقوں میں جو دور ہیں من القعبۂ کابص اطابعہ کے بارے میں دعا کریں آدم اللہ برکتہ اللہ اس گھر کی برکت کو دوام باشیں اور فرماتے ہیں لیا نما کیونکہ یہ دونوں چیز زور کا اول وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی اور دوسرا جو ہے قبلہ کے اصل جہت کس طرف ہے یہ دونوں چیز لانما یہ دونوں چیز لا تحقانی ثابت نہیں ہو پاتی ہیں اللہ بحم مگر اسی دارے ہندیہ کے ذریعے تو بار یہ ہندیہ کے بعد شاہ سید علی الرحمٰ نے یہاں چڑھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارے شاہ سید علی الرحمٰ جو آپ کے اتنا قابل شخصیت تھا کہ آپ کو ہر علوم میں دستراج تھا حتٰ جو ہے علم ریاضیات میں بھی مکمل دس تھا آپ آفقی کتابیں پڑھیں ہم نے شاہ سنی دونوں فق پڑھا ہے شاہ فق میں البتہ ان کی فق میں یہ دار ہندیہ کا ذکر ہے کتاب عموما میں بھی ہے اور ایران میں جو ہے اول ظہر معلوم کرنے کے لیے مشرد مقدس میں انہوں نے دارِ ہندیہ کی شکل بھی بنایا ہوا ہے ایک بڑے صحن میں انہوں نے یہ شکل بنایا وہ قوم میں اشد مقدس میں میں نے خود دیکھا ہے دار ہندیہ بنایا وہ باغا لیکن جو ہے سنت کی کتابوں میں عام طور پر ہم نے جو پڑھا اس میں یہ دار ہندیہ کا ذکر نظر نہیں آتا ہے لیکن ہوگا بڑی کتابوں میں لیکن عام پھینکی کتابیں جو نچلے عوام تک ہیں ان میں نظر نہیں آتا لیکن شاشد علیہ رحمٰن نے اپنے شکل آوت میں ادارِ ہندیہ کے بحث کو آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے یہ بحث جو ہے جیمیٹری سمجھ میں آنے والے بندے کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن جن کو جیمیٹری سمجھ میں نہیں آتا ہو تو یہ جیمیٹری کی, کی بعض سے یہ الجبرا کی بعض بھی نہیں ہے جو عام ریاضی کی بحث بھی نہیں ہے جیمیٹری سمجھ میں آنے والے لوگ آسانی سے اس بحث کو سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ اس میں جیمیٹری کی جو اصطلاحات ہیں وہ زیادہ تر اس میں استعمال ہوا ہے تو بہرحال آپ لوگ جو اردو دان حضرات ہیں خاران گرامی ہیں وہ اگر اس کے اردو کو باجات نے جو تجمہ کیا یا علامہ سامنے تجمہ کیا اس کو آپ لوگ پڑھ کے دیکھو کوئی چیز سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس وقت اس بحث کی ضرورت نہیں ہے اس ہم اس بات کو فی نہیں پڑھاتے ہیں اچھا کیونکہ اس کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ابھی جو جو جنج ہو آ گیا قبلہ نما آ اسے اس سے آرام سے جو ہے ہم زہر کے ٹائم کو معلوم کر لیتے ہیں قبلہ کو معلوم کر لیتے ہیں اب کوئی دقت نہیں ہے ہم حد تک جانے والی ہے اس پر قبلہ نما آیا ہوا ہے اس سے بھی معلوم کر لیتے ہیں آرام سے بالکل دقی یقین کے ساتھ <coughs> اس وجہ سے اس کے اس بحث کو پڑھنے کے ضرورت نہیں لہٰذا اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کل سے انشاءاللہ آگے جو ہے صفحہ نمبر چالیس سے بحث ہوگا یہ 20 کے تین چار صفحہ جو ہے نبڑھیں گے آگے کل کل والد ان شاء صفحہ چالیس سے ہم پڑھیں گے نماز کے شرائط کے عنوان سے تو انشاءاللہ کل ادھر سے ہم پڑھیں گے آج کے بعد اس سے قبلے کے بارے میں کب تھا استقبال قبلہ معلوم نہ ہو تو ہاں جی قبلہ جان بوجھ کے کوئی قبل ترخ نہ کرے تو اس کے آنکھوں میں ورنہ خملہ معلوم کرنے کی کتنے اہمیت ہے اس کے بارے میں تفصیلیوں کو آپ تک پہنچا دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین کو سمجھ کریں دین پر عمل کرنے کی عطا آمین یا رب امین